یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تحت ہے کہ ایک واقع مقرر میں روح کو پھینچا جاتا ہے موت واقع ہوتی ہے اور نیند والے پر موت واقع نہیں ہوتی یہ مانا کہ بالکل پھر راضی نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات جو ہے یہ تو مرزائی جو ہیں استدلال کرتے ہیں اللہ یستفی من میر الملائے تو روس اللہ ناس اللہ تعالی جو ہے رسول فشتوں سے اور انسانوں سے چنتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کیا ماتا کہ جو ہے یہ رسول آتے ہی رہیں گے یہ تو مرزاوں والا استدلال ہے یہ تو وقوع مرح پر اور حدوس پر اجلاس کرتا ہے کہ انصاق ہوتا ہے یعنی اس وقت اس پر موت واقع ہو جاتی ہے اور نیند والا جو ہے اس کا روح واپس آ جاتا ہے تو یہاں سے مولانا نے ایک مجمل بات کو یہ اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کیا ہے حالانکہ آج تک کسی بزرگ نے کسی محدث نے کسی مفسر نے اس آیا سے حضور علیہ السلات وسلم کی حیات کے انکار پر یہ اشتلال کیا ہی نہیں ہے جو مولانا کرتے ہیں اور اگر ان کے اندر یہ ضرورت ہے تو کسی مفسر سے اور محدث سے اور سنی عالم سے یہ ثابت کریں کہ یہ اس آیات سے حضور علیہ السلط کی حیات کا انکار لازماتا ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ قیامت تک ایسا ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس مجمل باتیں ہیں اور مجمل عبارتوں سے یہ کام چلاتے ہیں اور اس طریقے سے اور اس کے اندر علماء دے کی جو عبارتیں میں نے پڑھی ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کی اس کے اندر ہے کہ یہ جسم ہے اور اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے اور حضرت علامہ شبیر عمل عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہے فت الملحم شرالمسلم جلد تین سفر چار سو اکیس یہ تعلیم القرآن میرے پاس ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ نقل کی ہے عبارت یہ ہے و فاتحی صلی اللہ علیہ و روح المقدس اعلیٰ ارواح المبیا علیہ السلام تو کارو حیات ہی صلی اللہ علیہ قبر شریف پین الروحی اشراف ار البد مبارک المطیب و شراطن و غیرو محفوظ ال حضرت عثمانی رحم تعالیٰ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح اگر رفیع میں اور ارواہ امبیا کے ساتھ جا کر ملا ہے لیکن حضور علی علیہ السلط کی حیات جو قبر شریف میں اس کا انکار وہ اور عقیدہ فاصد سے پیدا نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاگو بدن مبارک کے ساتھ یہ ایسا اشراف اور تعلق ہے اور حضور علیہ صلاحت والسلام کے بدن میں حیات ہے اور جب کوئی سلام کرنے والا حضور علیہ اللاۃ والسلام پر سلام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارت علیٰ روح لوٹا دیتے ہیں حتیٰۃ علیہ السلام حضور علیہ السلۃ السلام السلام کا جواب بھی ہی دیتے ہیں غلام یو فارقل مالا اور آپ کا روح مالا اعلیٰ سے جدا بھی نہیں ہوتا یہ علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتنی واضح عبارت اور اس واضح عبارت کے بعد ان کی مجمل عبادتوں سے تو یہ اپنا مسلک بنایا جائے لیکن اس واضح عبارت کو چھوڑ دیا جائے اور میرے پاس یہ بیان القرآن ہے کیونکہ آپ نے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک بھی بیان کیا ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ امبی عالیہ مصلاط علیہ السلام کی حیات اتنی قوی ہے کہ شہداء سے بھی زیادہ قوی ہے اور اسی وجہ سے ازواج متحرہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے اندر بیان القرآن کے اندر حضرت یہ فرمار ہیں یہ حضرت منوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت منوتی کا کسی نے یہ تائید نہیں کی اور ان کا عقیدہ جو ہے اس میں تفرد ہے میں حالانکہ یہ ثبوت پیش کر سکتا ہوں اور بعض حوالے میں نے پیش بھی کیے ہیں حضرت گنگوہی ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاط بدری میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ جب انبیاء عالیہ الصلاط اسلام زندہ ہیں تو ان کی میراث تقسیم کرنے کا معنی کیا ہے تو یہ جو موقف حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا یہی وہ موقف اس پہ قوق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المسال العطلیہ کے اندر حیات الانبیاء کا ایک عنوان قائم کیا ہے اور وہی مسئلہ کا اختیار کیا ہے جو حضرت نلوتوی رحم اللہ تعالی والا ہے تو یہ کہنا کہ حضرت نلوطی رحم اللہ تعالی کے مسئلہ کو کسی کو کسی نے قبول نہیں کیا یہ بالکل صحیح نہیں ہے حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالی نور الضحا کے حاشے میں جہاں وہ حیات النبی کا ذکر آتا ہے آپ بیان ہی وہ چراغ والی مثال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ آپ زندہ ہیں اس لیے نہ آپ کی میراث تقسیم کی جاتی ہے اور نہ آپ کی ازواج مطحرہ سے نکاح کیا جاتا ہے تو یہ کہنا کہ آپ کا تفرد ہے یہ بالکل دھوکہ ہے اور بالکل مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے اور مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری بات پیدا ہوئی ہے اور پہلے بات یہ کر آپ نے کیا مولانا یونو صاحب نے کہ زیادتی کرنے والے کون تو زیادتی کرنے والے وہی وہ ہیں جو علماء دے کے ان صحیح عقیدوں کو چھوڑ کر اور دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں تو زیادتی کرنے والے وہ وہی ہیں اگر اپنے اکابر کے عقیدے کو قبول کر لیتے تو یہ بات ہی پیدا نہ ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہ میرے حوالوں سے اتنے گھبرا گئے ہیں کہتے علماء دے کو دلیل شریح ہے یہ انہوں نے ان کا نام لیا ہے علماء بند کا کیونکہ واضح عقیدہ ہے یہ اسے گھبرا رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں تو کہتے علماء دے کو دلیل شریح ہے محترم چونکہ میرا دعویٰ تھا میں نے اپنے دعوے کی وضاحت کے لیے اپنے اکابر کا عقیدہ واضح کیا ہے کیونکہ آپ پاس کیونکہ انکار حیات النبی کا عقیدہ ہے آپ کے اکابر اس میں نہیں ہے نہ اس میں آپ عقیدے کی وضاحت کر سکتے ہیں میرے عقابر کیونکہ اس عقیدے والے تھے ان کا عقیدہ واضح تھا. میں نے اپنے عقابر کا عقیدہ پیش کرنا تھا اور یہ عقیدے کی وضاحت تھی اور اب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ دلیل پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ فلاکن کی میری مل قائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تاخیر بھی ہم نے موسا صلاۃ والسلام کو کتاب خلاط کن کی میری مل قائ آپ اس کی ملاقات میں شک نہ کریں یہ اس کے بارے میں ملِ قائے کی ضمیر کا مرض بعض حضرات نے موسا اللہ صلاط والسلام بیان کیا ہے کہ آپ موشاء اللہ سلاط والسلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ اس کے بارے میں شک نہ کریں اور بعض نے اس سے مراد ہے کتاب وغیرہ وہ مراد لی ہے بہرحال المحد مفسرین نے اس میں دو کال ذکر کیے ہیں لیکن حدیث شریف سے جو ثابت ہوتا ہے اور جس کی قرآن کی میں نے کی اپنے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے جو اکابرین کی عبارات پیش کی ہیں ان عبارات میں تعارض ہے حضرت نانوتوی کا نظریہ اور ہے اور باقی حضرات جن کی آپ عبارتیں پیش کر رہے ہیں ان کا نظریہ اور ہے اس پر حضرت نے اب مجھے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت کا تفرد نہیں ہے جی حضرت نانوتوی کا تفرد نہیں بلکہ فلاں تائر کیے فلاں نے کی ہے اور تم نے تفرد کہہ کہ حضرت نانوتوی کی توہین کی گویا کے مولانا کے بقول حضرت نانوتوی کے متعلق یہ کہنا جو آب حیات میں انہوں نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کو تفرد کہنا توہین ہے یہ ان کے نظریہ کے مطابق بات ہے کہ تفرد اگر کہا جائے تو ان کی توہین ہے میں کہتا ہوں یہ جملہ کہہ کر حضرت نے خود مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کر دی کہ حضرت نانوتوی نے اپنے مسلک کو خود تفرد کہا ہے تفر تو انہوں نے خود کہا اب آپ کے بکول گویا کہ انہوں نے اپنی آپ ہی تو ہین کر دی اور اس پر پھر وہ کہتے ہیں جی کہ فلانے تائر کی فلانے تائر کی بھئی بات بالکل صاف ہے اگر آپ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کرتے ہیں تو آپ برملا یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح آپ آپ انصری سے نکلا نہیں لیکن آپ میں یہ جرت بھی نہیں ہے اگر آپ یہ جرت نہیں کرتے تو مجھے آپ کیوں تان دیتے ہیں کہ نانوتوی صاحب کی مسلک کے آپ خلاف ہیں جی؟ آپ بھی تو تائید نہیں کر رہے ان کی آپ برملا آئندہ تقریر میں آپ سے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ تمام باتوں کو چھوڑ کر اس بات کا ذکر کریں کہ آپ حضرت نانوتوی کے مسلک کے کیا معجد ہیں کیا آپ حضرت نانوتوی کے اس مسلک کی تائید کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک رسول اللہ کی روح مبارک ان کے جسم انصری سے نہیں نکلی اور پھر خود تاروز پھر ایک مثال پیش کر دی حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ کی عبارت پیش کر کے جس کو اب مجھے حیرانگی آتی ہے کہ ایک نومیر کا تابلوں اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ جا رہا ہے جی، لیکن مولانا پڑھ رہے ہیں سلمہ علی المسلموں سلمہ علی المسلموں ماشاء اللہ قربان اللہ اللہ یہ ٹائپ کے اندر موجود ہیں الفاظ شاید شک میں آپ ممتلا ہوں سلمہ علی المسلموں بہت بڑے علم کے اپنے آپ کو پہاڑ سمجھنے والے حال یہ ہے کہ ایک نومیر کا طالب علم جانتا ہے کہ کہا ہوتا ہے وہ دیا کرتا ہے اور مصیبت یہ وہاں لفظ اللہ ہے بھی نہیں وہاں ہے اور پھر مجھے انہوں نے کہا جی قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق فلا یار بدن یہ جی کہ مجمل عبارت ہے اس وقت اللہ روح کو لے لیتا ہے لیکن یہاں کہاں ہے کہ قیامت تک لوٹاتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہے یہاں پر یہ میرے پاس ہے تفسیر مظہری تفسیر مظہری فیوم سکول کزا پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن کی موت کا حکم دے چکا ہے یعنی نفا قیامت تک غور کیجیے نفا قیامت تک ان جانوں کو بدنوں کی طرف نہیں لوٹاتا نفا قیامت تک ان جانوں کو بدنوں کی طرف نہیں لوٹاتا قرآن کریم کی آیت بالکل واضح ہے اس میں کوئی کسی قسم کا اجمال نہیں جس آدمی پہ موت پاری ہو جاتی ہے موت کے تاری ہونے کے بعد اس کے روح کو جب اللہ تعالیٰ موت کی وجہ سے نکال لیتا ہے قیامت سے پہلے اس جسم انسری کے اندر روح نہیں آتی اور اس کے جسم کے اندر یہ دنیوی زندگی جس کے ساتھ حواس پیدا ہو جائیں جس کے ساتھ اس کے حواس کام کرنے لگیں جس کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگے ایسا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا ایسا کوئی روح کا دخول نہیں ہوتی یہ میرے پاس ہے تفسیر مائدی اس میں بھی لفظ ہے سو یہ روحیں پھر تصرفات جسمانی کی طرف واپس نہیں آتی ہیں تصرفات جسمانی کی طرف واپس نہیں آتی جس پہ موت آ گئی اب موت کے آنے کے بعد روح قیامت سے پہلے اس کے جسم انصری میں واپس نہیں آئے گا یہ میرے پاس معرف القرآن ہے معارف القرآن ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں قبضے روح کے مانا مانا اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں معنی ہی کیا ہے بدن انسانی سے قطع کر دینا کبھی یہ ظاہرن بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے اسی کا نام موت ہے موت میں بھی تعلق ختم بات نن بھی تعلق ختم جسے حضرت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بالکل سے تعبیر کیا ہے اور نیند کے اندر الوجو ہوتا ہے وہاں حیات کا اثر باقی رہتا ہے جہاں من کل الوجو ہو جائے وہاں حیات کا اثر بالکل باقی نہیں رہتا میں اور یہ ہے میرے پاس تفسیر مدارک اس میں ہے اے لا فی وقت ہا فی وقت ہا حیتن. کسی وقت بھی زندہ کر کے اس کے اندر کوئی روح اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتا یہ میرے پاس ہے تفسیر کشف رحمان اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کے مرنے کے وقت کھینچ لیتا ہے اور قبض کر لیتا ہے جب وقت ہو ان کے مرنے کا اس میں بھی انہوں نے یہ بات ہے یعنی ان کو تصرف سے روک لیتا ہے سے روک لیتا ہے یہ میں نے وہ آیت کریمہ جو پیش کی اب میں اپنے فاضل مخاطب سے یہ مطالبہ کروں گا اس آیت کا جو میں نے مانا بیان کیا تفسیروں سے جو بالکل واضح ہے مانا کہ موت آئی تو روح نکل گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ بالکل اپنا واضح طور پہ ایک مسلک متعین کی دیئے کیا آپ روح کے نکلنے کا قائل ہیں یا نہیں اگر آپ روح کے نکلنے کے قائل ہیں تو حضرت نانوتوی کی عبارت یا بقول آپ کے جنہوں نے ان کی تائید کی ان کی عبارات کو آپ پیش نہیں کر سکتے اور اگر آقابر کے آقابر کی ان عبارتوں سے ہٹ جانا یہ کوئی گنا ہے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ گنا میں شریک ہو اب مولانا نے ایک اور دلیل پیش کی ہے فلاحی جس پہ مولانا نے یہ کہا اس کے اندر جی دو احتمال ہیں بات تو آپ نے خود کر دی دو اہتمام ہے اور آپ نے خود اپنی کتاب نور و کے اندر, اندر لکھا ہے جال جہاں پر اختمال پیدا ہو جائے وہاں استدلال نہیں ہو سکتا کاش اپ اپنی اپنی کتاب پر نظر رکھ کے اس آیت کو آپ اپنے استدلال میں پیش نہ کرتے کوئی ایک آیت پیش کی دیئے جہاں پر یہ ہو کہ رسول اللہ کا روح تو موجود ہے آلہ اللہین کے اندر اور اس روح کا ایسا تعلق موجود ہے اس جسم انسری کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے جسم کے اندر نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہیں کوئی ثبوت پیش کی دیا اور یا دوسرا قول کی دی حضرت والا اور دو جو انہوں نے کہا یہ بھی ان کی بزرگ ہیں بڑے ہیں میں کہوں تو توہین ہوگی اللہ یہ کم علمی کی بات ہے ڈر رہا ہوں دو استعمال نہیں بولانا مرجے یوں کیا جائے ملکائے موسا ربہ مل کا موسا رب دوسرا ہے ملکائے موسا الكتابہ تیسرا ہے مل کا ایک الکتابہ چوتھا ہے مل کا ایک الزا کمالک موسا علیہ السلام پانچواں ہے ملکا علیہ السلام جو آپ نے یہ ایک استعمال لیا ہے پانچ استعمال ہیں جب اتنی محتمل آیت آ گئی تو آپ ذرا خود ہی سوچیں کہ یہ آپ کے لیے مستدل کیسے بن سکتی ہے میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا اپنے مسلک کو متعین کیجئے اور اس پہ کوئی قرآن کی ایک آیت میں زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا پورے قرآن کریم سے کوئی ایک آیت پیش کیجیے اپنے مسلک کو متعین کر کے اس کی تائید میں اور میں یہ بالکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے مسلک کی تعریف میں ایک حضرت اللہ عظیم میرے دوست مولانا محمد یونو صاحب نے پہلے تو یہ بات کہی ہے کہ حضرت نلوی رحمہ اللہ تعالی کی عبارت کو جو نہیں مانتا وہ حضرت نلوطی تو ہیم کرتا ہے میں یہ بات نہیں کی میں نے یہ کہا ہے کہ اداب علماء باندھ کے جو مسلک کو تسلیم نہیں کرتا وہ جو ہے علماء <سؤال> بن کی تفہین کرتا ہے یا اکابر علماء دے کے مسئلہ سے ہٹ جاتا ہے حضرت ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے میں نے یہ کہا کہ ان حضرات کی اور بھی بہت سے حضرات تائید کرنے والے موجود ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ توہین کرنے ان کی توہین ہے اگر کوئی بات نہ مانی جائے بلکہ میں نے کہا ان کا تفرق نہیں ہے ہمارے علماء علما باننے سے بہت سے حضرات نے آپ کی اس عقیدے کو قبول کیا ہے اور تسلیم کیا ہے اور اب میں عقیدے کی وضاحت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی حضرت نوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے کو تسلیم کرتا ہے وہ دے بندی ہے اعلی سنت والجماعت میں داخل ہے میں ضرورت سے کہہ رہا ہوں اور جو آدمی حضور علیہ وسلام کے روح کا اخراج مانتا ہے روح کا جسم کے ساتھ تعلق مانتا ہے اسی جسد انسری کے ساتھ تعلق مانتا ہے اور حضور علیہ السلات والسلام کی حیات سے قبر کا قیر ہے اور یہ عقیدہ اس کا ہے کہ قبر میں آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے اکابر علماء مادہ بند کا مسلک ہے اور جو آدمی کے اس جسد انسری کے ساتھ حیات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جسم مردہ ہے وہ اللہ سنت بل سے خارج ہے دے بندی نہیں ہے یہ مجرہ سے کہہ رہا ہوں اور مرشت مرشت سے مرشت کہہ مرشت رہا ہوں اور میرے اکابر علماء مادہ بند کا یہ مسلک موجود ہے اور یہ مفتی مہدی حسن صاحب کا یہ فتوہ موجود ہے مفتی مہدی حسن صاحب کا یہ فتوہ موجود ہے کہ جو حلوق کا تعلق نہیں مانتا اور ایسا شخص اہل سنت والجماع سے خارج ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں بے جاسہ موجود اور حیات ہیں آپ کے مزار پر مزار کے پاس کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر جو سلام کرتا ہے اور درود پڑتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ہمارے کان نہیں کہ ہم سنے آپ اپنے مزار میں حیات ہیں مزار مبارک کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق روح ہی ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے وہ شتی ہے خراب عقیدے والا ہے اس کے پیچھے نماز مکرو ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ الحدیث ابن دو تین حدیثیں نقل کر دی ہیں اس بات میں بکثرت احادیث وارد ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو انکار کرتا ہے بتتی ہے ہر جہل سنت والجماعت ہے درد پڑھنے والے کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور مزار مبارک کے قریب پڑھنے سے آپ سنتے بھی ہیں اور اپنے مزار مبارک میں بے جاسا موجود ہیں اور حیات تو یہ ہمارے اکادر علماء اور جتنے یہ آپ درائل پیش کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آیا جو ہے اس سے آپ یہ ثابت کریں کسی مفصر اور مہدے سے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی کوئی حیات نہیں ہے مسئلہ تو حضور کی حیات کا کر رہا ہے حضور کی ذات کو آپ لوگوں نے مبث بنایا ہوا ہے لیکن حوالے ادھر ادھر سے پیش کرتے اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بے جمی یہ بے ہی تمام روح جو ہے سارے جسم میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کچھ تعلق اس کا ہوتا ہے اور بے جمی بعد میں ہوگا یہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے تعلق ہے اور بعض کا حضرت اس بات کرتے ہیں جمی کا انکار تو اس لحاظ سے یہ آپ کا تعلق جو ہے اب یہ حضرت نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ انہوں نے الا پڑھا ہے حالانکہ اس کے اندر الحا ہے اور یہ ہی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے علیہم وسلم ہو یہ میرے پاس یہاں جو لکھا ہوا ہے وہاں بھی الح ہے اور یہ مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ میں نے الائی پڑھا ہو سکتا ہے زبان پھسل گئی ہو وہ ایسی بات نہیں ہے زبان انسان کی پھسل جاتی ہے اور مولانا بھی قرآن کو قرآن پڑھ رہے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے زبان پھسل جاتی ہے زبان جاتی ہے ہو جاتا ہے ایسے یہ ایسی کوئی غریب کی بات نہیں ہے کوئی غریب کی بات کرنی چاہیے باقی یہ آیات کس کے بارے میں میں نے کہا دو احتمال ہیں مولانا نے کہا دو نہیں بلکہ پانچ تو دو تو مانے نا میں نے بھی کہا دو استعمال ہے مولانا یہ تو نہیں کہا ایک استعمال ہے دو نہیں دو احتمال تو ہیں اس کے علاوہ اور احتمال بھی ہیں یا نہیں اس کی میں نے کوئی نفی تو نہیں کی مولانا کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کوئی حضر کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ حضرت نے میری کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیا جال اہتمال بات اصطلاح مولانا کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ میری کتاب ہے آپ مجھے پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آیا جائے گا کہ کون سے اہتمام بڑھا دو یہ احتمال وہ ختم ہوں گے جو حدیث شریف کے احتمال سے معید نہ ہو وہ احتمال ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو احتمال ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں تو موسا لالاتا اسرے یا بھی ہندل تصید احمر وہ یوسلی قبر ہی مسلم شریف جلد دو سفر دو سو اڑسٹھ نسائی جلد ایک سفر دو سو بیالیس مسند احمد سو 148 یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلاۃ فرماتے ہیں کہ میں موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا جس رات کے مجھے میراج کرایا گیا اور اشرا کرایا گیا کسی احمد ریت کے قلعے کے پاس اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ اللاط وسلام سے یہ ملاقات ہوئی موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات یہ حدیث پاک سے ثابت ہے تو حضور کی ملاقات کہاں ہوئی یہ مولانا مان چکے ہیں کہ ایک اعتماد وہ بھی ہے جو مولانا نے بیان کیا ہے میرے اہتمال کو بھی مولانا تسلیم کر چکے انکار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث سے اس احتمال کی تائید ہوگی جس احتمال کی تائید حدیث پا سے ہو جائے اور پہلے ان شرائط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا نے کی جماعت نے لکھ دیا ہے کہ جس قول کی تائید حضور کی حدیث سے ہو جائے باقی سب قول مردود یہ مولانا کہ سب قول مردود ہے اور یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے اور موسا سلاۃسلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور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 قلعے کے پاس یہ حضور علیہ السلات وسلام نے رات کے اس موقع میں اور دیکھا تو یہ حضور علیہ السلات وسلام نے اپنے مشاہدے سے بتایا جب حضور اپنے مشاہدے سے اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے ہماری آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے ہماری نظر غلط ہو سکتی ہے ایک مداری کو دیکھو مداری تماشا دکھاتا ہے ایک لڑکے کو ہمارے سامنے جمع کر دیتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زبہ ہو گیا لیکن ہمارا مشہدہ غلط ہے وہ زبا نہیں ہوتا اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں فرمایا وہ صحیح ہے ہمارا عقل غلط ہو سکتا ہے ہمارا مشہدہ غلط ہو سکتا ہے لیکن شاید حضور شاید کا فرمان غلط نہیں ہوتا ماشاء اللہ،, ماشاء, اللہ، ماشاء اللہ اور حضور علیہ السلام نے اس کے اندر یہ صاف فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر میں نے نمال پرتے دیکھا اور یہ دوسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن و من من من ارسلنا قبلک جعلنا علیہ زخر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلاۃ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ ان رسولوں سے پوچھئے اور جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمان کے سوا کو کوئی اور الہ بھی بنائے ہیں جن کی عبادت کی گئی جی ہے حضور علیہ اللہت والسلام کو حکم ہے کہ ان انبیاء سے پوچھئے جو آپ سے پہلے میں نے بھیجے ہیں تو یہ تعبی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں اور حضور علیہ اللاط والسلام ان سے پوچھیں اور اس کے بارے میں پھر میں عرض کروں گا کہ اور احتمال بھی ہیں اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور علیہ اللہت والسلام کی ان حضرات سے ملاقات اور یہ ملاقات کہاں ہوئی بیت المقدس میں اور حافظ شرح بخاری میں فرماتے ہیں اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ وہاں لفظ علیہ ہے اب الح کی بجائے اللہ آ جائے چلو یہ تو لگزش ہو گئی جی اعتراض یہ ہے کہ اللہ ہو اور پھر آگے المسلم ہو تو الل مسلم اس کو الل مسلموں پڑھا جائے یہ کون سی لفزش ہے اور لفزش ہی ہے آگے پھر پڑھتے ہیں حتٰ او جام مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی بعض جسد کی طرح روح لوٹتا ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے وہاں پڑھتے ہیں حتی یار حالانکہ یہ بھی ابتدائی طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ مظاہرے پہ حتہ آ جائے تو وہ روایت حضرت ہو کے مطابق کے بارہ درست بنے گی اب ایک لفظ تو نہیں میں کون کون سی لفظش آپ کی نکالوں مجھے آپ کہتے ہیں پھر جی میرے پاس نور و صبح پڑے ماشاء اللہ یہ آپ نے تو کتاب واقع ایسی لکھی ہے نا جو درس نظامی پڑھانے کے قابل ہے اللہ اور مجھے پھر کہتے ہیں جی کہ نے دو استعمال کہ کہ کہ کہی تھی جس آدمی کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہاں استعمال اس تفصیل میں دو ہیں یا پانچ ہیں وہ مقابلے میں مناظر بن کے آیا ہے جی اور پھر دو احتمال ہوں تو پھر بھی چلو ان کے لیے لال مشکل ہے پانچ ہو جائیں تو اور مشکل ہو جائے گا فلاں اس میں جو احتمال میں نے پیش کیا ہے وہ مویت بالحدیث ہے اور باقی تمام احتمال مردود ہیں حالانکہ ایک احتمال میں نے یہ پیش کیا تھا کہ جس طرح موسال سلاۃ وسلام کو ایزا دی گئی اسی طرح آپ کو بھی ایزا دی جائے گی اب یہ استعمال میت بالقرآن ہے یہ استعمال یہ استعمال میت بال قرآن ہے قرآن کا تالا تک موسا جو قرآن کا استعمال ہے مولی صاحب کہتے ہیں وہ قرآن والا استعمال قرآن کے استعمال کو مردود کہے ہے وہ بھی سنت کا مناظر بنا پھرے ظلم ہو گیا اور پھر آگے اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کی روایت سے